بس الرحمٰ السلام علیکم سب سب و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب الصور باقی تمام سامعین کرامین قارن سب کو سلامت کا چلے دس کتاب دعوت شریف میں سے در نمبر سات سو پچیس ابلیغ تین سو ستاسٹھ ہے تھری سکس ہے اور سات سو پچیس دعوت شریف کے شروع و تک کے درست ہے اور تین سو ستاسٹھ ست اوراد خطیہ کے اوراد خطیہ میں ہم لوگ شرسم الحوسہ میں اس مقدس نمبر اٹھائیس یا سمیع او کی توجی میں سنمان میں یا سمیع او ہاں جل جلال و قرآن پاک میں یہ سب مقدس قرآن پاک میں کتنی دفعہ ذکر ہو چکا آیا ہے اور خون چیات میں ان کے مختصر خواہوں کو بتایا اور پھر جو ہے یہ سب مقدس جن آیت میں ذکر ہوا ہے ان میں سے چند ایک آئے چار پانچ آئے ہیں اور ان کی خدمت میں کوشش گزار کر رہا ہوں چار آیتیں پانچویں آیتیں پانچویں آیتیں پانچ یہ ہے کہ عظم اللہ شیطم بسن پھستا عزب اللہ ان سمیع البشیر سرح غافر آیت نمبر چھپن ففٹی سکس اس نے اللہ فرماتے ہیں پھست عز بلّہ جو ہے لہذا آپ اللہ کی پناہ مانگیں اللہ کی پناہ اللہ کے حضور میں پناہ لے لیں اللہ, اور اللہ سے پناہ مانگیں ان بے شک و ذات ہوا وہی ذات پاک اللہ ہی اسمی و سننے والا بصیر دیکھنے والا بے شک و سننے والا دیکھنے والا یہ اس مقدس آیت کے ترجمہ ہے سرسری تو ہاں جی اللہ نِس فرمایا پھستا اللہ, اللہ تبر و تعالیٰ کے حضور میں پناہ مانگے کیوں اس لیکن جو ہے اللہ ہی جو ہے وہ عظیم ذات ہے جو سننے والا بھی بس دیکھنے والا بھی ہے نا آپ کسی کے پناہ مانگا آپ نے ایک نابینا شاخ کے پناہ مانگا تو دشمن حملہ کا رہا ہوا آپ اتفاق نہ کر سکیں گے ہاں جی ایک امکان سے بہرا شاخ کے پناہ مانگے تو دشمن طرف سے جو بھی ہاں جی آپ کے خلاف بولیں گے وہ نہیں سن اور آپ دفعہ نہیں کر سکیں گے اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے حضور میں پڑھنا مانگو جو ہر کسی کی باتیں سنتا ہے اس کے لیے آواز کے کوئی حد و حدود نہیں ہے مخفی سے مخفی ترین آواز بھی سنتا ہے حدیث سے نصف بھی جو انسان اپنے نفس کو سناتے ہیں اس سے بھی آگاہی ہے سرگوشیوں سے بھی ہیں ہے اور ہر چیز سرا عرش اللہ سے لے تحت سرا تک ہاں جی ایک جراثمی ماہلوک ہاں جی ایک سیاہ چونٹی اگر جو سمندر کہتے ہیں میں سیاہ پتھر کے اوپر چل رہا ہوں تو ادھر چلنا بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کے پاؤں کے آہت بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس کے سم و بسر ایسی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے طرف اعضا کے ذریعے سے نہیں سنتے ہیں کان سے نہیں سنتے ہیں ہاں سے نہیں دیکھتے ہیں ہاں جی وہ ان افزار کا سرے سے ہی محتاج نہیں وہ بے نیاز مدلا بادشاہ لیکن وہ سنتا ہے اور دیکھتا میں نے آلو کو پہلے ہی بتایا ایک دار جن نے پوری کائنات کے ہر روح کو جاندار کو سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت دے دیا ہاں ہم جو کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں سب اسی کا طاقت ہے یہ دونوں قوتیں اس کے باقی تمام قبا بھی. تو وہ خود اس قوت سے کیسے معروم ہو سکتی ہیں ہاں جی کیونکہ جو ہے موت شیلا یا خون و ہو ایک جب کوئی چیز دیتے ہیں تو خود اس سے معروم ہو اس کے بعد اس میں سے خوش بھی نہ اور وہ دے دیں یہ کیسا ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ عقلیت کو اللہ کے سمی اور بصیر ہونے پہ یہی ایک ہے دہلیل کافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب میں ہاں جی جو ہے بہت سا حیات کا ذکر جس میں مبارک آ چکا ہے اور کتنی دفعہ آ چکی ہے قرآن پاک میں اس کے مطابق کو میں نے میں فورٹی سیون بار اسمی کے اللہ مقدس قرآن پاک میں آ چکا ہے تو ہستا اطب السم العلیم آپ اللہ کی پناہ مانگے بے شم سننے والا دہنے والا اس حایت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہمیں ہر نوع شرور آفات شیطانی دشمن شیطان اور دشمنوں کی شر سے شیطان اور دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کے حضور عدت میں پناہ لینے کا حکم دیا بس سعید اللہ کے میں پناہ لے لو اللہ سے پناہ مانگو امر کے سے اللہ حکم دے رہے اور ہمیں یہ یقین بھی دلایا کہ بندے مومن چونکہ میں اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہوں اور میں تمہارے دشمن کے ہر نوع سازش کو دیکھتا ہوں اور مجھ سے چھپ کر خوش نہیں کر سکتا اور نہ وہ چھپ کر چھپ سکتے ہیں جی, نیز میں اس ان ان مجلسوں میں ہونے والی بات بھی سنتا ہوں اور ان کے شر سے تمہیں بچانے پر قدرت بھی رکھتا ہوں لہٰذا تمہیں چاہیں کہ ہر نو شر سے میرے میرے درگاہ میں ہی پناہ لینے بے شک اللہ ہی بہترین پناہ دینے والا ہے اس سے بہتر پناہ کوئی نہیں دے سکتا وہ ہر نو پناہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو عورین اللہ جب کسی کو پناہ دیتے ہیں کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا معلّہ چاہیے جو ہے ہر شے سے قدرت مند ذات ہے اس کے قدرت کے سامنے باقی تمام قدرتیں ہی چھے خوش حیثیت نہیں رکھتا بے شک جو ہے بلا شک شما اللہ تعالیٰ علم البشیر ہی پناہ دینے پر قادر ہے اور وہی اپنے مومن بندوں کا محافظ بنگار ہے قرآن باغ میں ہر جگہ ان اللہ سمیع البشیر بلا شخص بلّہ تعالیٰ سننے والا دین یا اسمی العلیم سننے والا جاننے والا فرمایا ہاں لیکن متعلق سمیع ذکر نہیں فرمایا اللہ سننے والا دیکھنے والا جاننے والا فرمایا یعنی کس چیز کو سنتا ہے متعلق سمیع نے کس چیز کو سنتا ہے کون سی آوازوں کو سنتا ہے اس اس کو ذکر نہیں فرمایا یعنی سنتا ہے تو کون سی باتیں یا الفاظ و اقوال و اسواد سنتا ہاں جی سنتا ہے دور کے آواز و افاظ و, آفاؼ و آفاؼ یا نزدیک اجتماعی صورت کے آغوال و الفاظ یا انفرادی ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کی ہاں جی صرف انسان کے یا تمام موجودات کے کسی مخصوص وقت میں سنتا ہے یا جب بھی بندہ پکارے ود باہ کرے کون زبان میں سنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زبان خاص ہے مثلاً صرف عربی زبان عربی سنتا ہے یا ہر زبان سنتا ہے ان تمام سوالات کا واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسمی جل جلالو ہیں وہ ہر آواز و اسوات و اغواز سنتا ہے اسے دور و نزدیک کا کوئی فرق نہیں ہاں جی یہ ہم مخلوق کہہ اسے دور و نظر کا کوئی فرق نہیں وہ بندے کی دل کی باتوں اور چاہات اور حاجات کو جانتا ہے بندے کے دل کی باتوں اور حاجات کو جانتا ہے خواہ بندے مانگے یا نہ مانگے ہاں جی وہ حاجات پورا کرتا ہے اس کی شاہ سماعت اتنی عظیم ہے کہ پوری کائنات کی تمام موجودہ اللہ تعالیٰ کی شان سماعت ذرا غور کرنے کا عظہ نگرانی تو اس کے شان سما اتنی عظیم ہے کہ پوری کائنات کی تمام موجودہ ایک ساتھ تمام موجودہ خلبوں میں ہیں ایک ساتھ مختلف زبانوں میں مختلف زبانوں میں مختلف و الگ الگ حاجات کے اللہ کو پکاریں تو وہ ذات اگدہ سب کا ایک ساتھ سنتا ہے لا حول ولا اللّہ وطن اس طرح کی گویا صرف وہ ایک بندہ اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر لاؤ تو جس طرح اللہ سنتا ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالی تمام موجوداد عالم کی حاجتیں ان کی پکار ان کی دعا جب کہ انہوں نے ہر محلوں نے اپنی مختلف زبانوں میں دعا کی تھی مختلف چیزیں مانگی تھیں ایک ساتھ مانگی تھی اللہ نہ ان حاجرتوں کو مکس کرتا ہے نہ ان زبانوں کے وجہ سے اللہ کی کوئی پربلم ہوتی ہے ہاں جی نہ کثرت جو ہے حاجات مختلف حاجت اللہ کی کوئی مسئلہ نہیں وہ جو ہے جس طرح ہر انسان الگ الگ پکارے تو جس طرح سنتا ہے اسے طرح سب کا اشتمائی اور مختلف حاجات بھی سنتا ہے وہ ایسے عظیم ذات ہے وہ ذاتی جل جلال سب کا سنتا ہے ان میں کسی قسم کی خلط ملط نہیں ہوتی وہ کسی زبان کے خید میں نہیں ہے وہ سب کا معافی زمین جانتا ہے اگر آپ دل ہی دل میں کوئی بات کہیں تو وہ بھی سنتا ہے وہ ہمیشہ سنتا ہے بندہ جب بھی اسے پکارے وہ سنتا ہے کیونکہ وہ جو ہے لاتا حضور وہ جو لاتا حضو سنت نوم والی ذات ہے یعنی اسے نہ اوں آتی نیند وہ ہمیشہ بیدار ہے وہ ہمیشہ سنتے نیند اون یہ فاخلتیں سارا ہم انسانوں کے مخلوق کے لیے اللہ ان سب سے پاک و منظر ہے اور وہ امیر و غریب سب کا سنتا ہے دوست دشمن کا دوست دشمن بھی دوست دشمن سب کا سنتا ہے لیکن اجابت اپنی منشا کی سنتا سب کا ہے سب کا عجد اس کے سامنے پہنچتا ہے اس کو پتا ہے کس نے کیا مانگا ہے ہاں کس کے ذراعت کیا ہے اس کے ہاتھ جاتے ہیں سب ہیں سب کو سنتا لیکن یہ کئی بات ہے جو ہے قبولیت اپنی منشا کے مطابق کرتا ہے اور اسے پکارنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انسان اللہ کو پکارنے میں بیچ میں ہمارا اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر رکاوٹ بن سکتا ہے ہمارے گناہ بن سکتے ہیں ہاں جی ہماری بد اعتقادی کفر شرک نفاق بن سکتی ہے ہماری گناہ اور فسق کو پھجور ہے جب بن سکتی اللہ تک ہماری دعائیں پہنچنے میں ورنہ اور کوئی ہے نے اللہ کی طرف سے اسے پگارنے میں کوئی رکا بند نہیں لہٰذا بند مومن کو چاہے کہ اپنے رب کریم کو خوب پہچانے رضا نے ان اسمال خوشنہ کی روشنی میں رب کریم کو خوب پہچانے اور اس کے ذات اور صفات کی معروف حاصل کریں پھر صرف اسی کا ہوکر رہیں پھر صرف اسی کا ہوکر اتنا جی جہ خود نے فرمایا وش کو رسم رب بکار و تبت تل لی تبدیلہ سرح مزمل کیا نمبر آٹھ ہے اللہ حرمت اپنے رب کو یاد کرتے رہو وس کو رِش میں رب بکار اور ہر چیز سے کٹ کر اسی کہہ جاؤں اللہ حرمت خانے وص کو رش میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو میرا حبیب و تبت تیلے ہی تبدیلا تبد لینا ہر چیز سے کٹ جانا تبدیلہ اور اس کی تاکید ہے ہر چیز سے مکمل طور پر کٹ کر اسی کو ہو جاؤ دل پورا اسے کو لے جاؤ دل پورا دل دماغ پورا اسی کو لے جاؤ اس لمحہ کے لیے جدا مت ہو جاؤ بہت اور عظیم آیت ہے اپنے رب کو یاد کرتے رہو اور ہر چیز سے کٹ کر اس کا ہو جاؤ نیز جو ہے اس ذات پاک نے فرمایا رب المشرق والماول لا اللہ فتح ہو وکیلہ یہ سورہ مجمل کی آیت نمبر نو ہے وہی ذات مشرق و باریک کا رب و مالک ہے رب المشرق والمارف وہی ذات مشرق و معرف رب کا معرب کا مالک ہے رب و مالک ہے الا اللہ لا اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتح خز ہو وکیلہ صرف اسی کو اپنا وکیل سرپرس و ضامین بناؤ واللہ اللہ پوری کائنات کے مشرق و مغرب کا کائنات کیا ذرا کا سر ہے مالک ہے آقا ہے رب ہے پرور ہے بس اسی کو اپنا وکیل بنا اسی کو اپنے سرپرست بنا اسی کو اپنے ضامین بنا خود کو اس کی کفالت میں دے دو ہاں ان لوگوں کی کفالت میں کمزور ضعیف ناتوان جو خود جو ہے ضمانت کا محتاج ہے خود کفالت حالت کا محتاج ہے خود مدد کا محتاج ہے ان کے کی حوالے کیوں کریں اللہ کے حوالے کرو تو کسی کا محتاج نہیں بجے حکم بھی دیا اجازت بھی دیا بندے مومن میں مشق و معرف کا رقم میرے سوا کوئی معبود نہیں مجھے اپنے وکیل بناؤ امر کیا فتح خیز ایسے اللہ کو ایسے رب کو ایسے مولا کو اپنا وکیل بناؤ اپنا سرپنت بناؤ اپنا آقہ بنا سامر بناؤ اللہ ہو اسمی اللہ السمیع العلیم اور اللہ السمیع العلیم ہاں جی وہ اللہ جو ہماری تمام احوال جانتا ہے تمام حرکات و سکنات تمام حرکات و شکنات کو دیکھتا ہے اور آپ پر ہر نحاس و احوال و اسوات و اغوال اور دعا درخواست کو سنتا ہے اور آپ کی بند مومن کی ہاں اور آپ کے ہر اور آپ کی ہر الفاظ و اصوات ہاں و اغوال اور دعا درخواست کو سنتا ہے اور وہی ذات آپ کی ہر حاجت و مشکل حل کرنے پر وہ قادر بھی ہے وہ قادر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ بڑے سے بڑے حاجت مانگیں اگر آپ کے حق میں وہ بلائی ہیں تو وہ ضرور جو ہے قبول کرے گا لہٰذا انصاف یہی ہے بندۂ مومن انصاف یہ کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے انصاف یہ کہ بندہ صرف اسی عذات پاک کی عبادت کریں اور اسی کو پگاریں اور اسی کے درگاہ کا حقیر بن کر رہیں کیونکہ وہی قاضل حجات ہاں ہیں وہی داخل بلیات ہیں وہی رازق بھی ہیں مالک بھی ہیں اور اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہیں لہذا اس کے در کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے بندے وہ فرماتے ہیں عفرماتے فعین تضون عظیم ذات کو چھوڑ کر کہاں اور کدھر جا رہے ہو بندہ خدا وہ راری گوئیں تم کہاں اس مہربان اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اس سے زیادہ کہ آپ نے کہیں اور کوئی اور مہربان ذات دیکھا سے زیادہ شفیق کوئی اور ذات دیکھا سے زیادہ جو ہے رحم اور کرم کرنے والے ذات کو دیکھا سے زیادہ با قدرت کوئی ذات کو دیکھا ہاں کوئی نہیں بھائی سب سے علا کلشین قدیر وہی ہے کل شین علیم ہوئی ہے ہر نوع نصرت کرنے پر قدرت رکھنا وہی ہے اس سے بڑھ کر نہ کوئی مہربان ہے نہ کوئی شفیق ہے نہ کوئی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں وہی سب کے دعائیں سنتا ہے حاجات پوری کرتا ہے ہاں اس کے بندے کے درمیان میں اس نے کوئی حاجب نہیں رکھا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا کوئی دربان نہیں رکھا ہاں جی <تصفح> اللہ جو ہے ہاں صرف حاجات ہماری بد عقیدے بیچ میں آ سکتے جس کو سے ہمارے دعائیں آسمانوں تک نہ پہنچے قفر شرک نفاق وغیرہ آسو زن اللہ کے بارے میں یا ہمارے بورے اور اعمال بیچ میں حجاب ہو سکتی ہے ہماری دعاؤں میں پرواز کی طاقت نہ ہو اللہ تک پہنچنے کی طاقت نہ ہو ہاں جی وہاں تک نہ پہنچائیں بیچ میں کہیں رکھ دیں ہماری دعاؤں کو ہاں جی ورنہ جو ہے ہمارے ہر دعا اللہ سنتا ہے وہ جانتا ہے وہ قبول بھی وہی کرتا ہے سنتا بھی وہی ہے دیکھتا بھی وہی ہے اس کے اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اس کے لیے کوئی دور و نزدیک بھی نہیں ہے کوئی دور نہ ہے کے لیے ہاں کوئی دور نہ نزدیک اس کے لیے سب نہ ہے ایسا عظیم ذات ہے عظیم گرامی جیسا عظیم اللہ خوب پہچانی اس کی معرفت حاصل اور اسی کا بندہ بن کریں میرے دعا اللہ تعالیٰ صاحب کو ان مقدس آسما کی برکت سے اللہ کی معرفت عطا فرمائے آمین